اے رسول پہنچا دو جو کچھ اترا تمہیں تمہارے رب کی طرف سے اور عیسیٰ نہ ہو تو تم نے اس کا کوئی پیام نہ پہنچاوا ہوا اور اللہ تمہاری نگہبان کرے گا لوگوں سے بے شک اللہ کافروں کو راناؤ دیتا